اچھا یہ تو ہو گیا نا ہندوستان کی اکثر سے پہلے سے بننے سے پہلے سب کو جمع کیا اس کا ڈیڑھ لاکھ مرید تھا اس میں جماعت علی شاید. تک سٹیج پر اس نے مستر جناح کو ولی کہہ دیا آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکل گیا کہ محمد علی جنا ولی اللہ ہے اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء حاضرین میں اس پرچے میں گوئیاں شروع ہو گئی اور کھسکنے لگے مگر کس کی مجال تھی کہ ان کو دے کیونکہ ان کے لاکھوں مریدین سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا اسی وقت یہ بعد لوگ حضور مفتی اعظم اور محد سے محد کی بارگاہ میں پیش کرنے ان کی قیام گاہ تک پہنچے یعنی جہاں جلسے میں قیام رکھتے تھے وہ میں. وہاں پر پہنچے اعظم نے سے دریافت کر لیا جائے اگر ہنگامہ ہوگا تو دیکھا جائے گا چنا چاہیے اسٹیج پر پہنچے اور ارد کیا حضور نے فرمایا ہے کہ جناب اللہ ہے، جناب اللہ ہے تو یہ آپ کی تحقیق ہے یا کسی نے آپ کو بتایا ہے حضرت موصوف یعنی پیر صاحب نے یعنی پیر جماعت نے فرمایا نہیں یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے بعض لوگوں نے مجھ سے بتایا کیا لوگ اسی اس لیے بھاگ رہے تھے یعنی میں نے یہ کہا تھا تو اسی وجہ سے سٹیک سے اتر کر بھاگ رہے تھے لبا دونوں حضرات نے کہا کہ جس نے بتایا آپ کو کہ ولی ہے سراسر غلط ہے کیونکہ وہ شیعہ بہرا ہے بہرے اسماعیلی آگا خان شیے جانتے آگا خانی یہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں بہری بازار کراچی میں وہ ان کا ہے جی. اسماعیلی آگا خانی یہ غیاث اللغات ادھر ہے غیاث غیاث اللغات اللغات ہے غیاث اللغات کے اندر موجود ہے کہ یہ اسماعیلی جو ہے نا یہ گھوڑے کے نفس کو خدا مانتے ہیں جناب, <laughs> جناب تھا اس کا خاندان بھی بورا تھا اسماعیلی آگا خانی تھا اور اور لطیفے کی بات بتاؤں مسلم لیگ جو بنائی گئی تھی اس کا پہلا صدر کون تھا پتا یہ تو تیسرا چوتھا بنتا ہے نا پہلا صدر خود آگا خان تھا جو اسماعیلی آگا خان شیئ اس کی عبادت کرتے ہیں آغا خان ہر دور میں آغا خان ہوتا ہے اسماعیلی جتنے فرقہ ہے نا یہ ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی قرآن ہے لہذا جو یہ کہے گا وہی وہ ہمارے نزدیک ہوگا بس اور وہ کہتا ہے مجھے سجدہ کرو یہ جی سکدے کرتے ہیں وہ کہتا ہے یعنی نماز نہ پڑھو یہ جی نماز نہیں جی نماز کو نہیں مانتے زکات وغیرہ کسی چیز کو یہ یہاں خانی نہیں مانتے اسی وجہ سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ زکات ان کو دینے سے باطل ہے آگاہان سے بتاؤ مسلم لیگ کمانا ہے مسلمانوں کی جماعت ایسے نا اچھا جماعت تو مسلمانوں کی تھی اور اس کا صدر پہلا غیر مسلم تھا یہ کیا, معنی ہے؟ آہ آہ آہ آہ. کیا بات ہے کیا کہتے ہیں سکھ کا نام غلام محمد کس کا نام اچھا سکھ کا نام غلام محمد رکھ لیں کیا وہ مسلمان ہوگا جماعت پارٹی کا صدر اول وہ غیر مسلم ہے وہ گھوڑے کے آلائے تناسر کو خدا مانتا ہے اتنا بہن چود ہے اور ہے اس کی جماعت کا نام کیا ہے مسلم لیگ شیک کا نام غلام محمد اور سور سور جانتے خنجیر خنجیر کا نام ہرن سے بن گیا ناگے نا؟ اچھا دیکھے جی لہذا یہ مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں لہذا کسی طرح اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں تو وہ ولی اللہ کیوں हो سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے حضرت پیر صاحب قدروں نے فرمایا مائک قریب کرو کیا پھر فرمایا سارے خوطبہ اور سارے علماء اور سارے حاضرین سنیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے محمد علی جناب اللہ ہے وہ ہرگز علی اللہ نہیں ہے میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی توبہ و استغفار پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لکھا ہوا کتنے حقائق ہیں جو ہم سے چھپائے گئے یہ کتاب بریلی شریف کے مفتی مولانا انوار الحق صاحب اس کتاب کو ہندوستان کے جلسوں میں باوجود اس کے کہ اس کتاب کی تقسیم اور اشاعت پر پورے ہندوستان انڈیا میں پابندی ہے یہ اہل سنت کی جو کتاب ہے تجان و اہل سننا اہل اہل الفتنہ اجتناب فتنا الفتنہ مولوی یہ مرک ابو محمد طیب صاحب صدیقی قادری برکاتی دانا پوری انڈیا کے فاضل مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور سجد ابو البرکات رحم اللہ کہ یہ شاگرد تھے یہ دیکھو بریلی کی سبھی ہو پرس بریلی دکھاؤ بریلی شریف اس میں مسٹر جینا وغیرہ ان سب کی ان انزیروں کے کفر یہودیت کو سارا انہوں نے نچریوں کو کھولا ہے خوب وہ جماعتیں تھیں رات بھی میں نے ارد کی ان کی جماعت دو بندار کی دو بند والوں کی ایک تھی جمعیت علماء ہند کون یہ پہلے تھی یہ کانگریس میں تھی کس میں کانگریس جو جس نے وہ دوسرا ہندوستان بنوایا ہندو کی حکومت جو اب چل رہی ہے یہ کانگریس نے بنوائی تھی دوسری ہے جمعیت اللہ اسلام یہ بعد میں بنی جمعیت علماء اسلام آپ جانتے ہیں یہ فضل شیدان وغیرہ کس کے ہیں کہتے ہیں جمعیت جمیت علمائی اسلام یہ تر حقیقت جمعیت علماء اسلام شبیر عثمانی نے بنائی تھی جنازہ تھا اور یہ تاریخ میں سب کو معلوم ہے کہ مسٹر جناب تھا اور وہ بھی کھوج اسماعیلی تھا پھر اس نے آشری بن گیا تو مر گیا تو جنازہ کس نے بڑھایا اشیا مسلمان ہو گیا مرنے کے بعد لوگ ہیں کیا ہے. دیکھا یہ تقسیم ہو رہا ہے اب کچھ دیو بندی پاکستان میں آ جائیں گے کچھ ہندوستان میں رہیں گے تو ایسا کرو ادھر بھی شامل ہو جاؤ ادھر بھی شامل ہو جاؤ جو بندیوں جو دیو بندی اس ہندوستان میں رہیں گے ان کے مفادات کا خیال اور ان کے حقوق کا خیال وہ رکھیں گے جو ادھر ہوں گے ادھر والوں کا یہ رکھیں گے لہذا دونوں کو راضی کرو اب جیت و جماعتیں بن گئی جمیت علم اسلام لطیفے کی بات یہ ہے جو تھے وہ جمعیت علماء ہند والے وہ کہتے تھے مسلم لیگ کافر ہے اور جو تھے نا ادھر والے مسلم لیگ والے ادھر والے یہ جمعیت علما اسلام شبیر عثمانی والے یہ کہتے تھے وہ کافروں کی جماعت ہے اب ادھر بھی دیو ادھر بھی دیوبندی وہ کافروں کی جماعت ہو گئی تو ادھر والے کافر اور وہ کہتے تھے یہ کافروں کی جماعت ہے تو ادھر بھی دیو بندی جی ان کی نظر میں وہ ان کی نظر میں ہم نے کہا تم دونوں ہی سچے ہو حضرت یہ کہاں کا دین مذہب ہے بتائیں یہ کیا ہے اللہ لانچ لوگ ہیں ان کا کوئی نہ خدا ہے نہ رسول ہے نہ کوئی مولانا سردار احمد صاحب کا نام سنا ہے پاکستان سنا ہے دربار بھی دیکھا ہے کتاب کا نام ہے تذکرہ پاکستان کیا نا جلد دوسری جلد دیکھ لینا تحریک کے ختم نبوت جب چلی تھی نا کون مرزائیوں کے خلاف بھٹو دور میں تحریک چلی تھی اس کا نام کیا تھا چور مچائے شور جانتے ہیں یہ مثال ہے چور مچائے شور اس کا کیا مطلب ہے ایک چور تھا چوری کر کے نا چوری کر کے مال کہیں چھوڑ دیا اب لوگ بھاگے اس کے پیچھے وہ ہے. اس نے تھا گیا وہ آگے سے تھوڑا سا جلدی سے پھر کر وہ پیچھے لوگوں کے اندر آ کر شا... ش... ش... شامل ہو گیا اور وہ بھی کہہ لگا چور ہوئے چور ہے اب کون پہچان ہے بھائی وہ تو خود کہہ رہا ہے چور چور وہ او او جا زادہ کی وہاں سے مثال بن گئی چور مچائے وہ تیو بندیوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا تحویر ناس لکھ کر سے میں نے دس سوال بھیجے دارالوبند میں بھی اور پورے دیوبندیوں کے بڑے بڑے مدارس میں اسی تحضیل کے متعلق چوتھا مہینہ لگ رہا ہے جواب ندارت صاف دیا اگر بالفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پیدا ہو تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یہ ہے صاحب کے نیمان سے بتانا تاجر الناس میں قاسم نانوتوی نے صاحب لکھا ہے مجھے دیوبندی کہنے لگے اور میں نے اس میں بھی لکھا ہے کہنے لگے یار یہ تو قضیہ فردیہ ہے نا کلیا ہے میں نے کہا یار ایک یاریا فردیا میں بھی بناتا ہوں نہیں ہونا سب ناراض نہیں ہونا کیونکہ چونکہ میں نے کہا اگر کاسم نانوت بھی حرام زیادہ ہوتا تو آپ کی شان میں کچھ فرق نہ آتا مجھے پرگل کرتے ہوتا کوٹا مفتی بنا ہوا تھا جب میں نے جو ہے وہ تو مجھے گالیاں نکالنا شروع کر تو کچھ فرق نہ آیا میں نے آپ کے متعلق بنا دیا تو آپ آگ बन رہے ہیں कजिया فرضیا گیا ایمان سے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ ریکارڈنگ پہنچی وہاں علاقے کے دیوبندیوں کے پاس جب پہنچی تو دو نوجوان دیوبندی ایمان سے داڑھی رکھے ہوئے ان کے مذہبی اور چلے وغیرہ سب لگانے والے مسلمان ہو کر تائب ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے وہ تیری بات سنی ہے ہم سمجھ گئے یہ جھوٹے کذاب لوگ ہیں لانتی کا بچہ رسول اللہ کے خلاف لکھ رہا ہے اور قضیہ فردیہ کہہ رہا ہے اور جب تمہاری با... اپنی بات آتی ہے تو اس وقت تمہیں گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے اب یہ مسٹر جینا سرکار جو ہے وہ وہ لطیفہ کی بات وہی تھی کہ بھئی وہ کہتے ہیں یہ کانگریس والے کافر مسلم لیگ کہتے ہیں اور کانگریس والے کہتے ہیں مسلم لیگ یہ کا اس میں بھی شامل اور دس سن مسلمان مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ سارا جسم زخمی ہے کپاس کہاں کہاں رکھو پمبا کجا کجا میں ہم سنی مسلمانوں نے چار ساری کو بار بار پر ٹھنڈے دل سے غور کرو سوال مسلم لیگ کیا چاہتی ہے جواب نام نہاد مولانا اون کے اقتدار کا خاتمہ کر دینا اس کا مقصد ہے دیکھو عبارت نمبر ایک سوال مسلم لیگ کے نزدیک نام نہاد مولانا کون لوگ ہیں جواب آپ نام ناد مولانا وہی علماء ہیں جو ساڑھے تیرہ سو برف پیشتر کے سوالات کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن نے مذہبی دکانیں کھول رکھی ہیں یعنی وہ علماء جو ساڑھے تیرہ سو برف پیشتر کے دین و مذہب کی اشاد کر رہے ہیں مسلم نزدیک مسلم لیگ کے نزدیک وہی لو لو لو لو لوگ نام نہ مولانا اور وہی لوگ علماء سو ہے دیکھو بارہ نمبر فلاں سوال اچھا یہ سارا اسی طرح اس کے مسٹر جینا صاحب نے کمال اتاطر کی موت پر اظہار, اظہار غم ہم کرتے ہوئے فرمایا کمالا ترک جدید اسلامی دنیا میں سب سے بڑا اور عظیم اشار مسلمان تھا دیکھو رسالہ معاشاء خیال دہلی سنفلا لکھا ہوا سارا مولوی یہ مسلم لیگ کے تکریر ہیں جو وہ آپس میں اکیلے بیٹھ کر کرتے تھے مولوی بے دم کے گدھے ہیں آہا آہا سب کے وہ بہن تو یہ کہتا ہے اور مولوی اس کے اللہ کا ولی ہے کو جان والا ہے اور وہ کہتا ہے تو بے دوم گدھا ہے حضرت جی کیسا سنتے سولویں بےتم کے گدے ہیں یعنی بغیر پوچھڑ کے ان سے ابھی کام لینا چاہیے ابھی لینا یعنی جب ہم میں کتا حکومت بنا رہا ہوں انگریز کے اشاروں پر تو مولویوں کو استعمال کرو اور کہ اسلام آیا اٹھو اٹھو پڑ دو ان کو استعمال کرو جب ان کی ضرورت نہ رہے تو ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے ایمان سے بتا جب ملک بن رہا آج آج سب سے بڑے مجرم حکومت والوں کی نگاہ میں یہی مولوی ہیں یا کوئی اور ہے? ایمان سے بتانا مارے جا رہے ہیں سب سے زیبے. بہن چودھوں نے جو پہلے منصوبہ بنایا تھا ہمارے آہل سنت والے نے بتا دیا حوالے کے حوالے کے ساتھ اور ساتھ لکھا ہوا ہے لیگیو عوام کی دلچسپی کے لیے اپنی عورتوں کو اسٹیجوں پر لاؤ گے یہ اوپر لکھا ہوا ہے کسی حوالے کو غلط ثابت کرنے پر سو روپیہ انعام دکھا ہوا ہے اس وقت کا سو روپیہ آج کا ایک لاکھ روپیہ ہے وہ کیسے کیا کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس گھر کو یہ کہتا ہے ہمارے نظام کو مانو اب جتنا ملہ پڑھ رہے ہیں وہ جب حکومت میں لگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا تو حکومت کا نظام تو وہی تب ہے کفر کا ہے شرک کا ہے اب یہ ادھر لگے یہ اس کے بعد جب ہم زبان ہو گئے تو یہ تو خود مشرق ہو گئے اسی وجہ سے یہ سمجھوتے ہو چکے ہیں امریکہ برطانیہ یہود کہتے ہیں نماز ادھر برطانیہ میں پڑھو نماز روزہ ادھر ملاد کرو وہاں بھی ادھر تبلیغ کرو لیکن ہمارے کفر کے نظام کے خلاف جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتے تو ادھر بدوا بد ر... بد بھی نہیں کر سکتے رات وہ ساتھی اکڑ پکڑ والے اکڑ پکڑ کہہ رہے